اللہ صحمن علیہ محمد السّلام علیکم الله رحمۃ اللہ وبرکاتہ بادشاہ باقی تمام شامعین خارن سب کو سلام و ہمارے سلسلہ دار خطاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر چھ سو پندرہ اب او. ہے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 آئندہ نکلنے والے دس نغاللہ توحید ہے آپ لوگوں کے خدمت میں پہنچا دوں گا